احد رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه یا حبيب الله سلام والسلام وعلليیک یا نبي الله واړله علی کو صحاببي یا نور الله نوته س نه تلل ایتیکاف فرمانې مستفاصل الله تعال علی وسلم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 بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے علی صل اللہ تعالی علی محمد و بارک و حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نیک بندوں کی عبادات مجاہدات اور ان کی مناجات کے بارے میں سنا کرتا تھا اور ان میں سے کسی کے حال پر مطلع ہونے کی خواہش رکھتا تھا لہذا میں سیدا مالک بن دینار اور رحمت اللہ تعالی کے ہاں گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا کئی راتوں تک ان کی عبادات کو دیکھتا رہا کہ وہ عشاء کے بعد وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے بعض اوقات ایک یا دو آیتوں کی تکرار میں ساری رات گزار دیتے کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کی آواز بڑھا دیتے پھر سب جب سجدہ کر لیتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور بچوں سے بچھڑ جانے والی ماں کی طرح فریاد کرتے اور پریشان حال شخص کی طرح روتے ہوئے یوں دعا مانگتے کہ یا اللہ اے میری زندگی کے مالک اے میری تنہائی کے رفیق اے مناجات کے سننے والے تو نے اپنے اس فرمان سے فضل و احسان کیا تو شب ہوں ترجمہ کنزلی مان وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا اور محب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا لہذا تو مالک بن دینار کے بڑھاپے پر جہنم حرام فرما دے یا علاج تو جہنمیوں اور جنت میں داخل ہونے والوں کو جانتا ہے مالک بن دینار کا ان میں سے کون سا گھر ہے مالک کا کون سا ٹھکانہ ہے طلوع فجر تک وہ یوں ہی گڑ گڑاتے رہتے موناجاد کرتے اور عشاء کے وضو کے سے نماز فجر ادا فرماتے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کامل مومنین کے اوصاف ہم سن رہے ہیں ان میں ایک جو بیان کیا گیا کہ جو اللہ ازل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں یعنی مناجات کرتے ہیں اس سے آفیت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں یعنی جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں اے یہ لوگ بھی کامل مومن ہیں اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں قرآن پاک میں ان کے فضائل بھی بیان ہوئے اور ان کے بارے میں ارشادات بھی عطا ہوئے چنانچہ پارہ انیس سورہ فرقان آیت نمبر پینسٹھ اور چھیاسٹھ میں رب تعلی ارشاد فرماتا ہے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 اور, اور وہ جو ارض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندہ ہے بے شک کو بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے اس کی تفسیر میں سیراط الجنان شریف میں فرماتے ہیں غبا یعنی اے ہمارے رب یعنی کامل ایمان والوں کی شب بیداری راتوں کو جاگنا عبادت کے معاملات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندہ گلے کا پھندہ ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدری چرن کے ناظرین اللہ تبار کو تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے یقیناً یہ جہنم یہ اللہ تبار کو تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا دردناک عذاب ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور بلا ہی پیارے محبوب کی شفات کے صدقے رب تعالی ہمیں جنت میں داخلہ آتا فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سرائے بھائیوں فرمایا گیا کہ بے شک اس کا عذاب گلے کا پندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے تو اس آئے سے دو باتیں معلوم ہوئی پہلی اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے چنانچہ امام عبداللہ اللہ بن احمد نصوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آجزی ان کی ساری اور گریہ اداری کرتے روتے جہنم سے بڑا مانتے اور علامہ ما اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے اللہ تعالی کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گریا او زاری کی التجائے کرتے ہیں گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے تو بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ ہو امام ہو یا مقتدی ہو مجموعی طور پر جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یہ جہنم جو ہے یہ اس کا عذاب یہ برداشت نہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے نافرمانو اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کہ جو بیان کیے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تباروں کو تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا تو جہنم رنج و علم ذلت و رسوائی کا گھر ہے اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اس سے امان نہیں ہوگی ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنے اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے انہیں اس میں ندا دی جائے گی وہ سن رہے ہوں گے جیسا کہ فرمایا گیا سورہ رحمان میں ہاد ہی جہنم النتی یو کرجرم یا بینا ہا و بہنا ترجمہ تنظلی ایمان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو یہ بڑا ہی عبرت کا مقام ہے اللہ تبارو کو تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اب یہ جہنم کیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں منافقوں دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو انتہائی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو اردو میں دو بھی کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ دوزخ جو ہے جہنم یہ ساتویں زمین کے نیچے ہے اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے تو اس میں مفسرین کے قول بھی ہیں کہ جہنم کے سات طبقات ہیں ان کا نام کیا ہے جہنم لواخ سعر سقر جہیم اور ہاویہ میرے میٹھی میٹھے پیارے پیارے, پیارے اسلامی بھائیوں تو خلاصہ یہ بیان فرمایا گیا بھیان کہ شیطان, شیطان کی پیروی کرنے والے بھی ساتوں حصوں, دی حصوں دی دی میں منقسم ہیں اور ان دی میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے تو یہ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 یہ مالک علی السلام ہے اور یہ ایک فرشتہ ہے ایک فرشتہ ہے اور انہی کے زیر اہتمام دو زخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ احوال اگرچہ ہمارے پاس ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں لیکن ہم اس جہنم سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کرتے کوئی ہم اپنے اندر احساس بیدار نہیں کرتے باپ ہے تو وہ بھی اس کا بھی حساب کتاب الگ اولاد ہے تو اس کا بھی حساب کتاب الگ یعنی اگر ہم اپنی ذات کو اپنے گھر کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہو کہ یار میں بھی ڈرتا ہوں میرے بچے بھی ڈرتے ہیں میں بھی جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہا ہوں میرے بچے بھی جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہے ہمارے اصلاف بزرگان یہ ان کے ہوتے حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بسرا کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا میں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ اے بیٹے تجھے کس چیز نے رولایا ہے تو چھوٹا ہے اس نے جواب میں کہا کہ جہنم سے خوف نے مجھے رولایا فرماتے میں نے اسے کہا کہ تو چھوٹا ہے پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے وہ کہنے لگا کہ اے محترم میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے پھر بڑی تو میں نے پوچھا کہ اے امی جان آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہیں بعد میں بڑی لکڑیاں کیوں ڈالتی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بچے چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں بس اسی بات سے مجھے رلا دیا میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹا کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے کہ تجھے نفع دے اس نے کہا ایک شرط پر اگر آپ قبول فرما تو آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا اور آپ کی اتار بھی کروں گا تو میں نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے وہ بولا اگر مجھے بھوک لگے تو آپ کھانا کھلائیں گے اگر میں پیاسا ہو جاؤں تو آپ مجھے سیراب کریں گے اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے اگر میں مر جاؤں تو کیا آپ مجھے زندہ کر دیں گے تو میں نے اسے کہا کہ میرے بیٹے میں تو ان کاموں پر قادر نہیں اس نے کہا کہ اے میرے محترم پھر مجھے چھوڑ دیجئے اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہے تو رب تالا ہمیں کھلاتا ہے رب تالا ہمیں پلاتا ہے وہی رب ہے جو مارنے کے بعد زندہ کرے گا اگر نیک مال کیوں گے ہمیں جزا دے گا گناہ کیے ہوں گے سزا دے گا مگر کیا اس کی فرما برداری ہے ہے اگر آج ایک سیٹھ صاحب کیا دکان پہ نوکری کرتے ہیں وہ دس بجے بلائے تو پونے دس بجے چلے جاتے ہیں کہ نا بابا اپنی ٹائم پنکچلٹی جو ہے وہ قائم رہے گی میرا جو ہے اس میں جناب میری کارکردگی ہو رہی ہے کہ جب میری کارکردگی پرفیکٹ ہوگی تو مجھے سالانہ انکریمنٹ ملے گا میرا گریڈ پلا سے فلاں نمبر پہ پہنچ جائے گا میں جناب اپنی پوری کمپنی میں اپنی پوری فیکٹری میں اپنے پورے گھر معاملات میں میرا نام ہوگا کہ جناب, جناب یہ بڑا پنکچول ہے کیوں, کیوں? کہ جناب, جناب مجھے سیٹ کی نظر میں اچھا بننا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے نمایاں بننا ہے تو بینگ مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کبھی پرفیکٹ بننے کی کوشش کی کیا کبھی پنکچول بننے کی کوشش کی کہ ہمارا رب اجز وجل ہمیں اس کے گھر سے صدا دی جا رہی ہے نماز نیند سے بہتر ہے تو کیا اس وقت بستر کو چھوڑ کر لبائی کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو رہے حیا الفلاح آؤ نماز کی طرف حیا الفلاح آؤ فلاح کی طرف تو کیا سارے معاملات کو چھوڑ کر ہم نماز قائم کر رہے اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے سجدہ ریز ہو رہے حلال و حرام کا جب معاملہ آتا ہے تو کیا کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ ہمارے ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے کہ نہ بابا مجھے رب نے منع فرمایا ہے میرا رب ناراض ہو جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ٹائم بھائیو جب اس طرح کا معاملہ دیکھتے تو ہماری حالت یہ بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے کہ اس میں مطلب ہمیں احساس نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا کہ ہم گنا کر رہے ہیں نیکی کی طرف نہ خود مائل ہو رہے ہیں نہ اپنے گھر بار کو کر رہے نہ مطلب معاشرے کی طرف ہماری نظر ہے یہ جو دن ب دن بڑھتے ہوئے گناہ ہیں جو دن ب دن جو بے حیائی کے معاملات ہیں ہم یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تے چلے اپنے آپ کو بچا کر بھی گزر رہے ہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا اگر ہمارے محلے میں شرابی بک رہی ہیں ہمارے محلے میں بے حیائی کے معاملات ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہم تو جناب اپنی من کو منا رہے کہ جناب میں شراب نہیں پیتا ہوں میں جوا نہیں کھیلتا ہوں میں سود کا لین دین نہیں کر رہا ہوں میں نافرمانی نہیں کرتا ہوں بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہوں میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا گھر بار کے معاملات میں بھی دیکھتے دو ٹھیک ہے گھر کا کوئی فرد نمازی بن گیا ہے یہ گھر والوں کی اصلاح کا معاملہ کیا کریں گے انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی حضرت سیدہ زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سرکار ابج کرسین علی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو ترجمۂ کنزلی مان اپنی جانور اپنے گھر والوں کو اس آج سے بچاؤ تو صحابہ کرام علی مردوان نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کس طرح آج سے بچائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ کو محبوب یعنی پیارے ہیں اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں آج کفار کے تہوار آ جاتے ہیں پور اس میں انوالو ہو جاتا ہے سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی پارہ اٹھائی صورت و تاہرین کی آیتمبر چھ کا جو حصہ تلاش فرمائے اس کی تفصیل سے قبل حکایت سنیے یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصد المدینہ کی مطبوعات ایک ہزار بارہ صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دو صفحہ آٹھ پر ہے کہ سین ابن عباس رضی اللہ کائل ننما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم ناراً واہلیکم ناراً وقودھن ناس والحجارا ترجمہ ہے کہ ظلیمان اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے علی کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان رش کھا کر گر گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنے دستہ مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو اس نے کہا تو ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بھی اشارت دی علی صابۂ کے نے علی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا خوف ترجمۂ کنزلیمان یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے تو صدر اللہ فاض الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے خزان العرفان شریف میں آیت مبارکہ یا منو کو الفس کم اہلی کم نارا کے تحت فرماتے مطلع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں مطلع سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعات کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو ساک سے بچاؤ ہمارا حال کیا ہے ہم تو ایسے کفار کے تہوار میں باقاعدہ گھر میں پارٹیز مقرر کر رہے پارٹیاں کر رہے اپنے بچوں کو گھر والوں کو ایسے بےحدہ مقام پر لے کے جا رہے اپنے گھروں میں ایسے چینل چلا رہے جو بےہودہ کاموں کی اور ترغیب دلا رہے اور مطلب بے کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر رہے مولائی کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ال بیان کر جی کریمہ کے تحت فرماتے کہ خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ کہاں پتہ ہے نماز کس کو کس کو آتی ہے نماز نماز کے فرائض کیا شرائط کیا طہارت و پاکیزگی کے معاملات عقائد کے معاملات معاملات جو ہیں ہمارے آپس کے اس کے بارے میں کاروبار کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ سلامت رکھے میرے سنت کو دعوت اسلامی پکار رہی آئیے دعود اسلامی کے تحت مختلف کورسز اور ان کو کر لیجیے آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے آپ ادرت کورس کر لیجیے قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے آپ امامت کورس کر لیجیے امامت کرنے والے بن جائیں گے کچھ تو گنجائش نکالیں کوئی تو کوئی کوئی تو اپنا بھی معاملہ دیکھے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ہزاروں روپئے مطلب خرچ کیے جا رہے ہیں فیسیں بھری جا رہی ہے جا رہے ہیں کی تعلیم دی قرآن کی تعلیم اولاد بڑی ہو گئی اس کے متعلق کبھی کچھ سوچے کہ ان کا بنے گا کیا ہر شخص کو اس بات کا تو احساس ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا جی ہاں ہر ایک اس بات کی دھن سوار ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا کبھی یہ سوچا کہ اس اولاد کے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا یہ جنت میں جائے گی یہ جہانگے میں جائے گی ان کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے پاکی ناپاکی کا کیا معاملہ ہے اخلاقیات کا है؟ کیا معاملہ ہے حیا کا کیا, کیا معاملہ ہے اس بارے میں آج کو غور کرنے کے لیے تیار نہیں فتح و رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ سفا سے امیر علیہ سنت ایک معلوماتی فتویٰ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں میرے آتا الا حضرت سے سوال کیا گیا کہ بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا والدین تو فرض ہے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جس پیڑ یعنی جس کام کی جو شریعت شریح حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے یعنی فرض پر فرض ہے واجب معاملہ ہے تو واجب ہے سنت پر سنت مستحب پر مستحب مگر سے قدرت بقدر بقدر قدرت با امید منفاش یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کریں جبکہ نفع کی امید ہو ورنہ حکم قرآنی یہ واضح ہے کہ علیکم لا من ترجمہ کنزلی مان تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے گھر والوں کی اسلح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو اپنے بچوں کو جن کو آج بخار میں تڑپ نہیں دیکھ سکتے جو اگر کہیں سیڑھی پر اتر رہے تو بیٹا سنبھل کے چلنا گر نہیں جانا اٹھا کر اس کو پیار سے سیڑھیاں چڑھا دیتے ہیں آج اس کو چوم رہے ہیں آج اس کے کھانے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں آج اس کے پینے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں بائیک چلاتے ہوئے اگر ہمارا بچہ گر کر فریکچر ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کا بنے گا کیا یہ زندگی بھر کے معذور نہ ہو جائے اس کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں تو ان گھر والوں کو اپنے ان بچوں کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہ کوشش جاری رکھنی چاہیے خدا کی قسم جہنم کی آگ بے حد شدید ہے اسے کوئی کسی صورت برداشت نہیں کر سکے گا فرض نماز روزہ زکوت حج میں کوتا کرنے والوں ماں باپ کو ستانے والوں اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں خود بھی داڑھی منڈانے والوں داڑی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑانے والوں ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں چوروں ڈاک کتروں ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں گانے بازے سننے والوں اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں طرح طرح کے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحے فکریہ ہے یقین مانیے جہنم کے اندھیرے میں جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ صحیح نہ جا سکے گی ترمیزی شریف میں سیدا ابو حرا رضی اللہ علیہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو کی آگ ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی بس اب وہ نہایت ہی سیاہ ہے تو خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا حضرت سینا امام حافظ ابو القاسم سلیمانی تبرانی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں ایک بار ہم پیار ہمارے پیار ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم کے دربارے دربار, دربار میں سیدنا جبرئیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنم کے نا اگر جہنم کو سوئی کے نا کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی ہلاک ہو جائے اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کی گھاٹ اتر جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی حیبت سے تمام اہل زمین مر جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم <وس yapte والا> <Eggly> اس داتے والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت تس یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرئی بس کرو اتنا ہی تذکرہ کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدبری امینا علیہ السلام کو ملائلہ فرمائے کہ رو رہے تھے فرمائے جبریل تم کیوں رو رہے ہو بارہویں خداوندی میں آپ کا تو ایک خاص مقام حاصل ہے اور آقا میں کیوں نہ رہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو کہیں اگلی کی طرح مجھے امتحان میں نہ ڈال دیا جائے کہیں ہاروت و مارو کی طرح مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے راوی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے گے حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی رو رہے تھے دونوں حضرات روتے رہے آخر کار آواز آئی اے جبریل علیہ السلام اے محمد صلی اللہ علیہ اللہ تبارک تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے سیدہ جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے گئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بعض السار صحابہ کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے فرمائے تم ہنس رہے ہو اور تمہارے, تمہارے پیچھے جہنم میں اگر, اگر وہ, وہ تم وہ باتیں بات جانتے, جانتے جو, جو میں جانتا ہوں تو تم, ہوں تم, تو تم تھوڑا ہستے, ہستے اور زیادہ دلات روتے تم کھانا پینا چھوڑ دیتے پاڑوں کی طرف نکل جاتے خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے آواز آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ راس پر گامزن رہو یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میاں روی اختیار کرو تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور بھائیو فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی اور جبریل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھڑ جانے پر خوف خدا سے روئے گریا وزاری فرمائیں اور ایک ہم پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر بھی ہمارے دل لرستے لرس نہیں نہ ہمارا کلیجا کانپتا ہے نہ ہماری پلکیں بھیگی ہیں افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں بھی سن کر نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی نہ خجالت نہ ندامت یعنی ہمارے و بزرگوں کے سامنے اگر ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے ایک بزرگ فرماتے منصور بن امبار کہ میں سفر حج میں کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا اندھیری رات میں کسی ضرورت سے نکلا ایک گھر سے دقت انگیز مناجات کی آواز سنائی گئی اے میرے پروردگار تیری عزت ہو تیرے جلال کی قسم میں نے اپنی معافیا تو تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا ہاں اتنا ضرور ہے کہ گناہ کرتے وقت بھی اس سے نہ تھا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا مجھ پر تیری ڈھیل دینے والی پردا پوشی نے مجھے گنا پر دلی کر دیا میری مدمختی نے گنا پر میری مدد کی میں نافرمانی میں مبتلا ہو گیا اب تیری امید, تیری امید، تیرے فضل سے تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں میرا حضول قبول فرمائے گا اور اگر تھی میری معذرت قبول نہ کی مجھ پر رحم نہ فرمایا وہ ہائے میں میرے غم کی درازی جب وہ خاموش ہوا منصور بن امبار فرماتے کہ میں نے لی یا کر کو انفسکم و اہلی کم نارا وا سجارا یاخر تک پڑی اے ایمان والوں اپنی جانوں اپنے گھر والوں کو ساگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کرے فری مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ڈالتے جو انہیں حکموں وہی کرتے فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ جب میں نے پڑھی تو ایک شدید چیخنے کی آواز آئی یوں لگا جیسے دھڑا سے کوئی زمین پر, پر گرا ہے اس کے بعد خاموشی ہو, ہو گئی میں اپنا کام نمٹا کر واپس آ گیا جب صبح ہو گیا تو لوگ تعزیت کے لیے جمعے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ایک بڑھیا دیکھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کے قاتل کو جزا نہ دے اس نے میرے بیٹے پر اداب الاحی کے بیان پر مشتمل آئے تھے کریمہ دلاوت کی جسے سن کر میرا بیٹا خوف زدہ نہ ہوا جسے, جسے, جسے جس کی تاب نہ کر وہ خوف خدا کے سبب گرا اور خود ہو گیا منصور بن عمار منصور بن امام کہتے ہیں اس رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے, مجھ سے کہہ رہا ہے میں وہی ہوں جس نے آپ کی زبانی سورہ تحریم کی آئے سن کر تلاوت سن کر خوف خدا سے دم توڑا ہے میں نے پوچھا اللہ نے تیرے سر کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شہد بدر کے ساتھ کیا ہے میں نے پوچھا یہ کیسے اللہ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کی تلوار سے شہید کیا اور مجھے اپنے عشق کی تلوار سے ہم عذاب کا تذکرہ سن کر کبھی خوفزدہ ہوتے بیان کیے جاتے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ نا فرمانی کی تو جی جی اس طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہم تو نہ بولنے زی سے باز آتے نہ کھانے سے باز آتے نہ دیکھنے سے باز آتے نہ بولنے سے باز آتے نہ سننے سے باز آتے نہ چلنے سے باز آتے نہ پکڑنے سے باز آتے ماض اللہ کو یہ یہ زین جائے دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا برداشت ہو سکے گا کچھ سنیے کچھ دو زخیوں کو کچھ دو کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے ایک رشتہ پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ پھر بھی دریا میں پلٹ جائیں گے بارہا یہی آداب ان کو دیا جائے گا یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا سود کا لین دین دلیری کے ساتھ کیا جا رہا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا اپنی اپنی پوزیشن دیکھیے کہ ہم برداشت کیا کر سکتے کتنی طاقت ہے پھر بھی نہیں ڈرتے کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک ان کو لٹا کر ایک سنسی اس کے منہ میں ڈالے گا اور گل پھڑے کو اس قدر فاڑ دے گا کہ اس کا شگاو اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا اس طرح دوسرے گل پھڑے کو فاڑے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا اس طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے وہ چیلتا فاڑتا رہے گا یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ اپنا کام نکالنے کے لیے مال بیچنے کے لیے بلکہ مال لگائی کر بولے بغیر گزارا نہیں ہے لا اللہ آپ کو بتائیے جھوٹ بول کر مال بیچنے کا منع کیا گیا وعیدیں سنائی گئیں اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے ٹالنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کوئی احتیاط نہیں ہے کیسے برداشت ہوگا کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا اداب دیا جائے گا کہ فرشتہ ان کو لٹا کر سروں پر پتھر مارے گا ان کا سر کو چل جائے گا وہ پتھر لڑک کر کچھ دور جائے گا جب فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اس کا زخم اچھا ہو جائے گا پھر پتھر مارے گا پھر سر کو چل جائے گا لڑک کر پھر وہ جائے گا پھر فرشتہ اٹھائے گا مارتا رہے گا یہی ہوتا رہے گا یہ <سؤال> بھی حدیث میں آیا کہ شب ایک اسی قوم کے پاس سے میں گزرا جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے اور کو نوچ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ جبریل یہ کون ہے جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے کی کرتے تھے لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے حدیث میں ہے کہ عجمی اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ ہوں گے جہنمیوں کو دستے ہوں گے ایسا ڈاک دسیں گے کہ ایک مرتبہ کاٹ لیں تو چالیس برس تک اس کا درد نہ جائے لگام لگائے ہوئے کچر برابر اٹھو گے اور اس طرح سے وہ ان کو کاٹیں گے ڈنک ماریں گے کہ ایک مرتبہ ان کا ڈنک مارنے سے چالیس برس تک تکلیف رہے گی کھانا کھلایا جائے گا کھانا کیسا ہوگا ہلک میں پھنس جائے گا کانٹے ہوں گے وہ کانٹے دیے جائیں گے کو کھانے کے لیے جب پانی سے ان کا دم گھٹتے لگے گا تو اُبلتا ہوا پانی دیا جائے گا اس کی گرمی کا یہ آدم ہوگا کہ برطن موں کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال گر جائے گی جب یہ پانی پیڑ کے اندر جائے گا تو تمام انتڑیوں کو کارٹ پیٹ کے یہ پچھلے مقام سے باہر آ جائے گا تو یہ وہ جہنم ہے جس کا تذکرہ ہوتا تھا چیخیں بلند ہو جاتی بزرگانی دین رویا کرتے تھے حضرت سیدنا ربی بن رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی نے آپ سے پوچھا ابو جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے آپ نہیں سوتے ارشاد شاید بیٹی تمہارا جہنم سے ڈرتا ہے یہ گریاؤزاری کیا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر درویا کرتے تھے حضرت حسن بصری علیہ رحمان نے ایک نوجوان کو دیکھا ہنس رہا تھا خوش گپیاں کر رہا تھا پوچھا کہ نوجوان کیا تو کل سراج سے گزر چکا ہے اس نے حس کی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ جنت میں جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا نوجوان نے کہا نہیں فرمائے یہ حسن کیسا یہ خوشی کیسی ہے خوف خوف کہیں میرے مرنے کے وقت علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ کرتا ہے ان کے چہرے سامنے ہوں گے ہم کن سے محبتیں کر رہے کن کا طریقہ اپنا رہے کن کے اسٹائل اپنا رہے کہیں مرتے وقت ان بے حیا اداکاروں کے چہرے سامنے نہ آ جائیں کہیں برتے وقت کئی فلمی ایکٹروں کے چہرے سامنے نہ آ جائے ہمارا بنے گا کیا پھر قبر کا معاملہ پھر حشر کا معاملہ جہاں حساب کتاب ہوگا اور رب تعالی ناراض ہوا ہماری ہلاکت ہو جائے گی ہم کہیں کے نہ رہیں گے اپنے آپ کو ڈرائیں اور اس جہنم سے بچنے والے امال کرنے کی کوشش کریں سیدنا عبداللہ بن رواح ایک دن روتے ہوئے کو ایک دن روتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے فرمانے لگے اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے خبر پیش پہنچی ہے کہ مجھے جہنم پر پیش کیا جائے گا مگر یہ خبر نہیں ملی کہ میں وہاں سے نکل سکوں گا بھی کہ نہیں ان کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا پل سراج کا وہ تڑپ جایا کرتے تھے ڈرا کرتے تھے اے کاش اے کاش ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی جہنم کا خوف نصیب ہو جائے ہمیں بھی ڈرنے والے بن جائیں ہم بھی گڑ گڑانے والے بن جائیں رب تعالیٰ کے حضور ہم بھی دعائیں کرنے والے بن جائیں کہ اے اللہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے راب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اذان جمعہ پہلی ہو رہی ہے اس کا جواب دیجئے ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے